ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان چراغوں کو شیاطین کے مارنے کے لیے بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جن آسمانوں کے بارے میں آیت میں ذکر ہوا کہ ان کی تخلیق میں کوئی نقص و خلل نہیں پایا جاتا ہے انہی کے بارے میں یہاں مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو کواکب اور ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے ان ستاروں سے روشنی پھوٹتی ہے اسی لیے انہیں یہاں مسابح کہا گیا ہے یعنی جس طرح چراغ سے روشنی ملتی ہے اسی طرح یہ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں چوکانی لکھتے ہیں کہ بعض ستارے آسمان دنیا کے اوپر والے آسمانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان دنیا پر ہی ہوں اس لیے کہ اجرام سماویہ اتنے سائقل اور شفاف ہیں کہ اوپر کے آسمانوں میں موجود کواکب کی روشنی ان سے چھن کر نیچے تک آتی رہتی ہے اور بعض ستاروں کے ذریعے ان شیاطین کو مارا جاتا ہے جو چھپ کر فرشتوں کا کلام سننے کی کوشش میں آسمان دنیا کے قریب ہونا چاہتے ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شیاطین ان ستاروں کے ذریعے نہیں مارے جاتے جو آسمانوں میں ثابت ہیں بلکہ ان سے انگارے نکلتے ہیں جو شیاطین کا پیچھا کرتے ہیں قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کی تخلیق کے تین فوائد بتائے ہیں وہ آسمانوں کو زینت بخشتے ہیں ان کے ذریعے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور بحربر میں سفر کرنے والوں کے لیے نشان راہ کا کام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الصافات آیت 6 سے 10 تک میں فرمایا ہے إننا من خطف ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور سرک شیطان سے اس کی حفاظت کی عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتی ہر طرف سے بھگانے کے لیے انہیں انگاروں سے مارا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی ایک آدھی بات اچک لے بھاگی تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے